اللہ اکبر اللہ اکبر ایام تکبیر تشریق تکبیر کا خاص سیزن ہے ان دنوں میں اللہ تعالی کی بڑائی بلند کرتے جاؤ اور اللہ تعالی کے قرب کی طرف بلند ہوتے جاؤ اللہ اکبر اللہ اکبر نہ کسی طاقت کا خوف نہ کسی حکومت کا اللہ ان سب سے بڑا نہ کسی پریشانی کا غم نہ کوئی فکر اور بیماری بڑی اللہ ان سب سے بڑا وہی ہوتا ہے جو وہ چاہتا ہے دنیا نے حج روکنے کی جان توڑ محنت کی وہ دیکھو کعبہ کس شان سے کھڑا ہے اور لاکھوں پرواہیں وہاں دیوانہ وار گھوم رہے ہیں قربانی پر زبانیں چلیں مگر قربانی اور مقبول اور میٹھی ہو گئی یہ سب اللہ کے نام کی برکت اللہ اکبر اللہ اکبر